ٹھیک تشریف اس میں کوئی شک نہیں کہ سود کا حساب کرنے والا کھاتا لکھنے والا یہ جتنا اس کا حصہ ہے اتنا وہ اس میں ملوث ہے سود میں ٹھیک اصل جڑ بنیاد کی طرف آئیے کیونکہ اتنے بینک کھل گئے اتنے ادارے لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں تو آپ کو بنیادی بات میں ارض کروں آپ چونکہ ہمارے یہاں کارا در میں ہوتے بھی ہیں اس کا آپ وہ کر لیں سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑیں جڑ یہ ہے کہ آیا کیا بغیر سوت کے بھی بینک چل سکتے ہیں یا ادارے چل سکتے ہیں تو ہوا یہ نظریاتی کونسل ایک قانونی ادارہ جو پاکستان میں اس کے بیس ممبران ہوتے ہیں اور مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی کے کچھ نہ کچھ اہل علم حضرات اس میں آ جاتے ورنا یہ بھی کوٹا سسٹم پر سفارشی بھرتیوں پر ہے. کسی کو نوازا جائے اس کو نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے اس کا پروٹوکول جو ہے وہ ایک سینیٹر کے برابر اور اس میں جو نظریاتی کونسل کا ممبر بن جائے اس کی ایک مہینے کی یافت جو ہے وہ ایک لاکھ سے کم نہیں لیکن کچھ اہل علم آ جاتے ہیں تو اچھا ہوتا تو یہ سارے مسائل جو آپ آئندہ بھی پوچھنے والے میں تو جواب دوں گا ہر ایک کا ان تمام مسائل کا حد حل نظریاتی کونسل نے حکومت کو دیا میں جس زمانے میں ایم این اے تھا انیس سو میں بیس بکیں جو جو نظریاتی کونسل سے شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو شرعی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے اتنا مواد حکومت کو دیا جو تقریباً بیس جلدوں پر محیط ہے وہ میرا خالے آدمی سال میں شاید بمشکل پڑتا وہ بیسوں جلدیں میرے پاس موجود ہیں آپ اپنی کوئی ٹیم بنائیے اور اس کی جانج پڑتال کریں کہ سارا نظام حکومت کو بنا کر کے دیا حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتی کہ تو حکومت کی خرابی ہے کہ حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتے آپ پڑھ لکھے ہزارات بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے پورے سو ہزارات غیر حاضر ہیں پورے سو نہیں ہیں مشکل سے بیس یا پچیس ہزارات ہوں گے کاش کے یہ سو کے سو پورے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا اور بلکہ ان کو یہ بتاتا تاکہ کہ وہ بنیاد کو کم سے کم سمجھ لیں چونکہ میری پارلیمنٹرین ایکسپیریس ہے میں اس میں رہا ہوں رولس پروسیجر سب اور وہ جلدیں ہمارے پاس آئیں قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی لیکن وہ بیس جلدوں پر قومی اسمبلی نے کہ دو یا تین دن دیے تھے بحث تو دو تین دن میں اس پر کیا گفتگو ہو سکتی تھی لیکن ہم نے تو بنا کر کے دے دیا اب دینے کے بعد نظریاتی کونسل ہرچن کے ایک قانونی ادارہ مگر ہمارے رولز کیا ہیں رولز یہ ہیں کہ مقننہ یہ سپریم کورٹ نہیں مکنہ مطلب قانون بنانے والا ادارہ سپریم کورٹ نے کوٹ ہر قانون کی تعریف تو ضرور بیان کرے گا کہ یہ جو آئین میں دفع ہے اس کی تعریف یہ ہے ٹھیک اچھا اب آئیے جب نظریاتی کونسل نے بنا کر کے دیا اسلامی نظریے کے مطابق اب آپ آئین پڑھیے تہتر کا آئین جو آج تک چل رہا اس میں انیس سو پچاسی میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور قرارداد مقاصد میں یہ جملے موجود ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف اس میں نافذ نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے تمام مقتدیات کے مطابق جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں قانون نافذ ہوگا ایک بات ہم نے بھی حلف نامہ اٹھایا اس میں حلف نامہ موجود ہے آئین میں صدر وزیر اعظم تمام وزراء کا تمام ایم این تمام سینیٹر ان سب کا حلف نامہ تقریباً ایک صدر اور وزیر اعظم کا قدر مختلف ہے کہ جب یہ ایمینڈمنٹ ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں تو اب جو صدر اور وزیر آزم ہے وہ قادیانی نہیں بن سکتا بلکہ اس میں تقاضا یہ تھا کہ یہ فوجی جرنل کو بھی یہ حلف میں رکھا جائے کہ وہ قادیانی نہیں ہے ختم نبوت پر ایمان رکھتا مگر آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور اتنا ہو گیا یہ بھی بہت کافی ہے کہ مسلمان کی تعریف لکھ دی گئی اور صدر اور وزیر اعظم کے حلف نام میں یہ موجود ہے کہ میں ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت ایمان ایمانک ہمارے نزدیک ایک بروزی نبوت ہے ایک ذیلی نبوت ہے اس کا معنی کیا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے بھی نبی بن سکتا اس کا خانہ وہ کھولتے ہیں اس لیے یہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا گیا یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جب یہ تہتر کے آئین میں یہ رکھا گیا تو تہتر کے آئین کے مطابق پاسپورٹ کے فارم میں بھی یہ لکھا گیا جب آپ دستخر انہیں, انہیں بہت کوشش کی اس میں سے اس کو نکال لیا جائے مگر آج بھی پاسپورٹ پہ فارم پر آپ دستخر اس میں لکھا ہوا میں ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہوں یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ آئین میں موجود ہے پاسپورٹ کے فارم میں بھی موجود اب آئیے جو حلف ہم اٹھاتے ہیں اس حلف نامے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن رہیں میں بحثیت صدر بحثیت وزیر اعظم بحیثیت سینیٹر بحثیت گویا ایم این یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر مجھے ایمان ہے اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت وغیرہ جو میں نے بتایا پھر اس کے بعد ایک لائن یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس میں لکھا گیا آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ لفظ بھی موجود اور یہ نظریات ملک ہے اس نظریے کو قائم رکھنے میں میں ہما وقت کوشاں رہوں گا یہ الفاظ موجود ہیں کیا مطلب کہ صدر ممبر پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا مطلب یہ کہ ایوان بالا ایوان زیری یعنی سینیٹر اور قومی اسمبلی کا ارکان یہ دونوں کو ملا کر کے لفظ پارلیمنٹ استعمال کیا جب اجلاس ہو کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو اس میں سینیٹر بھی ہوں گے قومی اسمبلی کے حضرات بھی ہوں گے دونوں کو ملا کر کے ایک پارلیمنٹ کہتے ہیں تو یہ اصل میں مقننہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے تو اب جب قانون میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں ہوگا اب مجھے بتائیے جو غیر اسلامی قوانین وہ خود اسلام سے انحراف کر رہے ہیں یا نہیں آئین سے بھی انحراف کر رہے ہیں یا نہیں قانون میں یہ بات موجود ہے کوئی ایم این اے وزیر اگر حرام کا ارتکاب کرے سر آم وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے وہ نہ اہل ہو جائے ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے شراب خانوں سے پکڑے گئے کتنے لوگ اب یہ تو آپ نے سوال ایسا کیا چون کیا پڑے لوگ آپ کو آگے جا کے بہت بڑا افسر بننا یہ باتیں بنیادی آپ کے ذہن میں رہ مجھے بتائیے آپ عدت نص سے ثابت قرآن غنوا بھٹو نے عدتت کے دوران قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا یہ حرام کرتے کاب کیا یا نہیں اب ہم تو چھوٹے لوگ ہیں کوئی وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوتا اور آئین کا حوالہ دیتا اس میں تو یہ ہے کہ کوئی ممبر بھی اگر حرام کرتے کاب کرے تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہے گا نہ اہل ہو جائے گا اور یہ جناب عدت میں الیکشن سے خطاب ہو رہا قوم سے خطاب ہو رہا یہ حرام کرتے کا بھائی سوال نکلا اب میں بتاؤں ایک وزیر نہیں جو اب وزیر نہیں رہا پہلے وزیر تھا کتنی بہودہ بات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کی قسمت ہے ہماری آپ کی قسمت کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے اس نے کیا جواب دیا جب دودھ اور دہی بازار میں مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے ہائے ہا, یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرما اور فرمائیے باب اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا کسی نے کوئی درخواست نہیں دی اس کے خلاف اور اگر کوئی ڈسکوالیفکیشن کی درخواست دے دے تو اس کا فیصلہ کب ہوگا یہ وہ اسمبلی برقات ہو جائے وزارت اس کی ختم ہو جائے گی تب جا کر اس کا فیصلہ ہوگا انیب طیب صاحب ایک موقع پہ الیکشن جیت گئے مگر اس کا فیصلہ کب ہوا جب پارلیمنٹ ڈیزال ہو گئی سارا معاملہ ختم ہو گیا تب ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا کہ جیتے تھے حنیف طیب صاحب اب کیا کر لیں گے جیتے تھے سمجھ گیا تو اب جب قرآن سنت کے خلاف نہیں اور پھر آپ دیکھیں آپ تھوڑا سے اخبارات وغیرہ بھی پڑھا کریں غلام اساخا کے زمانے میں سپریم کورٹ نے سود کی حرمت پر گویا فیصلہ دیا فیصلہ دیا کہ سود حرام اور گورنمنٹ کچھ اس کا الٹرنیٹ نکالے یہ دیا اس وقت غلام اساق خان یہاں کراچی آئے نواز شریف صاحب وزیر ہم نے ملاقات کی علماء کے وقت نے اور ایک ٹائم رکھا تھا الحمد للہ اس فقیر نے غلام اساق خان اور نواز شریف سے یہ کہا کہ یہ ہائی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اب آپ خدا کے لیے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ اسلام سے تو ویسے ہی خارج ہو جائیں گے با لیکن یہ جت اللہ اس کے رسول کبھی مت کیجیے گا لیکن حکومت سپریم کورٹ گئی اور جانے کے بعد ہماری یہاں کیا مسئلہ ہے چونکہ سارا سسٹم سود میں ملوث ہے سود کا سسٹم چل رہا ہے تو ہمیں اس سسٹم کو سمارنے کا وقت دیا جائے اب کتنا وقت دیا جائے وہ بھی سن لیجئے اب آپ پارلیمانی پریکٹس ایک سال کا وقت دیا ایک سال کے بعد میں پارلیمنٹ یعنی امور کا ایک وزیر ہوتا ہے جو سارے پارلیمنٹ کے معاملات کو ڈیل کرتا وہ ختم ہونے پر جب اللہ شروع ہوتا ہے پھر ایک قرارداد پیش کرتا قومی اسمبلی میں کہ ایک سال گزر گیا ہم اس نظام کو نہیں بنا سکے لہذا ہمارے وقت میں اور توسیع کر دی جائے ایک وقت کی توسیع اور مل جاتی ہے جیسے کہ مقتدرہ اردو کا یہ طے ہے ہمارے یہاں کہ قومی زبان اردو ہوگی مگر کب ہوگی جب اس کا سال ختم ہوتا ہے تو پارلیمنٹری امور کا وزیر کھڑا ہو کر ایک سال کی ایکسٹینشن لے لیتا ایک سال اس کا اور بڑھا دیا جاتا چونسٹھ سال گزر گئے مگر ہماری قومی زبان اردو نہیں بنی ٹھیک ہے تو اس میں سارا سسٹم یعنی جو آپ بینک کر رہی ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں آپ کو اس کے بھی بتاتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اب جو نئے بینک کھلیں سب اپنے آپ کو اسلامی بینک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے علماء کو بھی ملازم رکھ لیا بڑے بڑے لوگ ملازم ہو گئے دو دو تین تین لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہو گئی جانے کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں بہران سب سے پہلے اس میں پیش رفت کی علماء دیوبند میں تقی عثمانی رفیع عثمانی دارلوم کراچی ان کے اپنے بیٹے بھانجے بھتیجے سارے بینکوں میں ہیں حصوں میزام بینک سب میں ہیں، ایک مرتبہ کراچی میں عقابر علماء دیوبن کا اجلاس ہوا اور اجلاس ہونے کے بعد جو صاحب فتوا علماء دیوبن انہوں نے ایک پورا فتوا لکھا اور کہا کہ مودو جو نظام ہے جس کو لوگ کہتے ہیں غیر سودی ہے یہ بالکل سود ہے اور یہ حرام ہے لوگ اس سے بچیں اور یہ فتویٰ لکھ کر انہوں نے بہر انہیں کی مہربانی کہ ایک فتوی کی نقل مجھے بھی دی جو میری فائل میں موجود ہے بلکہ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ اگر مسجد آ جائیں تو آپ ایک کاغذ مجھ سے فوٹو کاپی کر کے لے جائیے جتنے بھی وہ حضرات جو فتوا دینے کے لئے پاکستان کے پچیس یا تیس ہزارہ سب نے انہیں سائن کر کے مجھے کاغذ بھیجا کہ جو بینک کا نظام ہے یہ سودی ہے اور اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے جو اس کو غیر سودی کہتا ہے وہ غلط کہتا تو اب ہم نے تو بنا کے دے دیا اب حکومت اس کو اگر نہ اس پر عمل کرے تو اب یہ حکومت کے یا حکمرانوں قسمت میں اللہ تعالیٰ نے خیر لکھا ہی نہیں شاید ایسا ہی لگتا تو لہذا جو خیر کا مشورہ ہو وہ حکمراں ہمارے مانتے نہیں وہ اپنے کھانے پینے میں مگن ان کو کہاں ضرورت ہے آپ کسی سے بھی شکایت کریں جیسے ہم نے بہت سارے کرائم کی شکایت جب وہ تھے شوکت عزیز صاحب ان سے کی دیکھیں یہ کرائم یہ کرائم یہ کرا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں تو ہم نے ایک شیر پڑھ دیا ان کی شان میں جو سارا مجمع ہنس ہنس کر لوٹ گیا اور کہنے لگے صاحب آپ کی جرت کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا میں نے کہا جناب شوکت عزیز صاحب اگر آپ نے اس کو حل نہیں کیا جو نشاندی میں نے کی تو پھر میں آپ کی شان میں ایک شیر کہہ دیتا ہوں ہم نے چاہا کہ حاکم سے کریں گے فریاد مگر وہ بھی کم بک چاہنے والا نکلا اب کیا کریں گے حاکم سے فریاد کی جا وہ بھی اسی کا چاہنے والا نکلا اب کس سے شکایت کی جائے سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا وہ کتابیں آپ رئیس قادری کو کہ وہ لے کے نہیں جائیں گے آپ کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹ وہ ہے ایک دستاویز وہاں بیٹھ کر آپ اسٹڈی کریں اس میں فیرس میں پڑھ لیں کیا دیا انہوں نے سوت کا بدل اور یہ جو کیا نام ہے یہ انشورنس وغیرہ یہ سارا اس میں حل موجود ہے کوئی بیس جلدیں ہیں مختلف مسائل جو بھی نظریاتی کونسل سے پوچھے گئے اب اس کے بعد بھی آپ پڑھیں جو ایک سسٹم میں نے پورا بتا دیا نا تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا آپ آگے پڑھیے جی